الرحیم محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب اور باتا اور باقی تمام صاحب سے ممبران اور بارہ درم خان صامعین صاحب کو سماجی بارش سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ درخت جو ہے شری شریف سائز درج نمبر سیونٹی ایٹ ہے ابلیگ فائن فائف یعنی قلم طیبہ کے سلسلے میں تاخیرات کے بارے میں خاص پر بات کریں اس میں جو ہے تاخیرات کے حوالے سے اور درس ہے اور مجموعی طور پر کا 78 نمبر درس سے سیونٹی ایٹ ہے جی. تو اس میں جو ہے قلم طیبہ کے مبارک کلم کی انقات کی متعلق توجہ دے رہا تھا کن رواش دنیا میں چونکہ اس بات پر گفتگو چلتے ہیں ہاں جو اخلاق آئی کہ فرض نمازوں کے بعد اس مقدس کلمے کا پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنے چاہیے بینوان تاخیرات تو اس میں آپ لوگوں کو میں نے مختلف دلائل نے دے دیا بھائی سے مقدس کلمہ سات بنیادی اعتقادات پر مشتمل ہے مقدس اعتقادات پر شمل ہے اسلام کے اہم بنیادی اعتقادات پر مشتمل ہے تو ہی تیر سال ولاس اور اور ساتھ ہی جو ہے پنجتن پاک جو اللہ تعالیٰ کے جو ہے مغرب ترین ہستیوں میں سے پیارے نبی نے فرمایا اگر جو ہے روزمین پر ان پانچ ہستیوں کے علاوہ چار کوئی اور بھی اگر اللہ کے مقدرین ترین بندہ ہوتا اور لوگ ہوتے مسلمانوں کے اندر سے تو اللہ مباحلے کے لئے روز مباحلے کے دن عیسائیوں کے ساتھ جو ہے مجھے ان کو وصال لے جانے کا حکم ہوتا لیکن صرف انہیں جو ہے میرے ساتھ ان چار ہنسیوں کو مولا علیہ السلام عظات میں زارا حسن حسین کو لے جانے کا حکم دیا اور جو ہے نجران کے جو علماء نے بھی جب آس آل اللہ ان چار ہنسیوں کے ساتھ اشل آیا ہے پانچ پانچن کا مقدس قافلہ تو وہ مرعوب ہو کر اس نے کہا کہ ان کے اندر مجھے ایسے نورانی چہرے نظر آتا ہے اگر یہ بد کریں تو اس دنیا سے روز زمین سے عیسائیت کے نسل ختم ہو جائے گا یہ عیسائی پادری کا کلام اور اگر یہ سامنے پہاڑ کو حکم دے تو یہ راستے سب جگہ سے ہٹ جائیں گے اور چلنے لگ جائیں گے لہذا ہم ان کے ساتھ بد دعا کر لے تیار نہیں بلکہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیا زنگرامی یہ پنطن پاک ہوئی معمولی حسیہ نہیں اللہ کے مقرب ترین بندوں سے اس مقدس کلمے کے ذریعے سے ہم اپنی ایمانیات کو اور مضبوط کرتے ہیں مستحکم کرتے ہیں تو ہر وہ کلمہ ہر وہ دعا کلمہ ہر وہ اعتقادی امور جس کو بار بار دہرے سے ہمارے اعتقادات مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہو نشوں سے ہمارے تعلق اور رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہو اس کا بار بار تکرار کرنا اس کو کثرت سے پڑھنا اس کو سمجھنا اس کو جاننا اس کو ہاں جی وہ اے نِ عبادت ان این ثواب ہے اجر ہے اور جو اور این دین ہیں ہاں جہ جی سے محبت معدت اور ان کے چاہنے والوں سے محبت ان کے دشمنوں سے دل میں اظہار نفرت زبان پر اس کا اظہار یہ سب این عبادت طول طول قرآن میں بڑی پڑی ہے ہاں جی قرآن میں صاحب آیا ہوئے پیارے نبی کے بارے میں آیا صاحب کے بارے میں وہ پاس میں نہایت مہربان ہے دشمنوں کے ساتھ نہایت اصاحت ہے اور وہ ماء بینا شدہ کفارِ تو کیوں نہ جو ہے محمد آل محمد سے محبت معدت جو ہے اس کا اظہار ایمان کا حصہ نہ ہوگا یاد جو ہے اسی سلسلے میں جو ہے آج جو ہے کل محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محتسا تھا اور جو ہے علی, علی اللہ جو کہ اس معدت میں طیبہ کا ایک حصہ ہے ہم ترین حصہ ہے اس کا تھوڑا سا توجہ دے رہا ہوں عزین گرامی علی کا حوث جو ہے اس کا معنی جو ہے شریف اور رفی ان کے معنی کیا ہے یعنی شریف عربی زبان میں ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے شیک کو جس کو جاغی یا باطنی دنیاوی اور عربی لحاظ سے بہت بلند مرتبہ حاصل ہو گیا اس کو شریف بولتے ہیں عرب یعنی کسی بھی زاوی سے تو مولا علیہ السلام وہ حسین جس کو جنیبی لحاظ سے بھی اور اخروی لحاظ سے بھی آپ سے بڑھ کر اس امت کے اندر غیر اس رسول اللہ کے کسی کو کوئی مقام مندلت حاصل نہیں اس نے جو ہے آپ وہ شریعہ شرافت کے بھی عظیم ترین کلے پر جو ہے چوٹی پر فائش سے اور رفی کے معنی بھی بلند مقام بلند مرتبہ والی ہستی کے معنی میں رفی اونچے کے معنی میں تو آپ سے زیادہ علم میں معرفت میں ایمان میں طبع میں ہاں جی دنیاوی مقامات روحانی کے ساتھ سیاحت کے مقامات روحانی کے لحاظ سے کل حوض کو سر جو ہے رسول اللہ آپ کے ہاتھوں میں جائے گا آپ کے ذریعے سے تقسیم فرمائیں گے لوائے ہم آپ کے ذریعے سے ہوگا جنت جہنم کا پروانہ آپ کے ذریعے سے ہوگا ہاں آپ کے ہاتھوں میں ہوگا جس کے ہاتھ میں علی کی ولایت کا پروانہ نہ ہوگا وہ پولیس راج سے نہیں گزرے گا ہاں جی اور کتنے اور عظیم مقامات شفاعت کے عظیم درجے پر میزا مقام عرفات پہ مقامی جو ہے قرآن فرماتے ہیں آرآ پہ جو ہے آپ علیہ السلام کے ساتھ اور الود آل میں سے کچھ حیستیاں ہوں گے اطال سنت کے تب حاصل میں لکھا ہوا لہٰذا علیہ السلام وہ عظیم حیثی ہے جس کی بلان اور عظمت کو جو ہے ہم جیسے ناقص انسان ہرگز و ہرگس درخت نہیں کر سکتے آپ کا نام گرامی اللہ تعالیٰ کے اس میں علی یو سے جو ہے مشتاق ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے عظمتوں کو انسان نہیں در سکتا تو عظیم حسن جس کا نام گرامی جو ہے وہ بھی علی ہیں اور اس کے ظاہر و باطن میں بھی سوائے بلندی کے عظمت کے رفعتوں کے کچھ بھی نہیں علی رفعت رفت سراپا شرافت شراپا بلندی ہے علم میں معرفت میں توا میں ہر چیز میں آپ نے نہیں بلعمی فرمایا میرے علمی مقام کو کوئی جو ہے پر نہیں مار سکتا ہاں جہ پر نہیں ما سکتا نے فرمایا صاحب کے وہ بھی بڑے بڑے اعصاب کے بارے میں کہا تو اجائے نے گرامی لہٰذا علی یون علی یون کا لفظ جو ہے جب آپ سنیں گے تو انہیں انتہائی بلند مرتبہ انتہائی عظمتوں کا مالک انتہائی درجات کے مالک ہستی ہمارے تصور میں اور دل میں آ جاتی ہے اور آنا ہی چاہیے تین اس لفظ کا معنی یہ کہ علين شریف الرفی یعنی بلند انتہائی بلند مرتبہ اور مقام والی ہستے اور لفظ عالى جو ہے یہ اللہ تعالى کے آسما اور میں سے بھی ہے جو کہ اللہ نے اپنے اس محبوبہ بندے كے ليے پسند فرمایا پھر ولی جو لفظ ولی اللہ جو آتے ہیں اللہ کا ولی ہے لفظ ولی کا معنی کیا ہے لغات کے لہٰذ الولی قرغ کے معنی میں نزدیک ہونا دونوں نزدیک ہونے کے معنی میں ہے ہاں جی تو اس لحاظ سے علیہ کے معنیٰ کیا بنے گیا ولی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہستی ہاں جی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ترین ہستی اب آپ ہاں, جی اللہ, کے ہاں جی اللہ کے نزدیک کون ہوتے ہیں نزدیک ترین ہے سینکوں نہیں تو وہی جو اللہ کے سب سے محبوب ترین بندے ہوتے ہیں وہی جو اللہ کے سب سے زیادہ چاہنے والے بندے اللہ ہی کے قریب ہوتے ہیں دنیا میں بھی ہمارے چاہنے والے ہمارے نزدیک ہوتے ہیں ہمارے بھی یہی ہے تو علی ولی اللہ و اس لوغی معنی کے سے قرب و دنیا لی اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندوں میں سے اللہ کے نزدیک ترین بندوں میں سے है. یہ مانا آتا ہے ولی کا ایک معنیٰ جد الادو ہے دشمنی کے ضد تو پھر اس معنی میں دوست کے معنی میں یعنی ولی یعنی دوست ولی اللہ یعنی اللہ کا دوست کیوں نہ اللہ تعالیٰ علی سے محبت نہیں کرے گا یعنی علی محب علی محبوب بھی ہے علی محب علی اللہ سے سب سے زیادہ سمند میں باد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یعنی یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہنسی ہیں اور علی محبوب ہے بھی ہے ہاں یعنی؟ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر میں علیہ السلام کو ماں دشمن کے مقابلے میں بیچتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا جنگ اخبار میں کہ کلم لاوتی رائے غدن کلم اسلام علم ایک ایسے حسی کو دے دوں گا کہ یوہی بلّہ رسول ہو یہ حسی اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور یُہی اللہ و رسول اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتا ہے یہ حدیث متواتر ہے تمام مسلمان فرقوں نے لکھا ہے ان کا اپنے عطفاثر میں علمی کتابوں میں کی کتابوں میں تو اس سے کیا ہوا علی اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے جملے سے یہ میں علی محب اللہ ہے محب اللہ ہے، اللہ سے محبت کرنے والا محب ہے اور جب آگ دوسرے سے فرمایا اللہ اور رسول علی سے محبت کرتے ہیں تو پھر علی محبوب حق ہو گیا اور محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا دونوں حصوں کے محبت کا مرکز ہے علیہ السلام ذنگ روی تو اس لحاظ سے کیا وہ آپ علیہ السلام کے علی ولی اللہ جب آپ کہیں گے تو اس لغوی اصطلاحات کے حساب سے یعنی علی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ترین فتح علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں سے علی اللہ کے چاہنے والوں میں سے علی اللہ کے محب ہے علیہ اللہ کے محبوب ہے اور ہاں ولی کا ایک معنیٰ خبا جو ہے میں ناصر کے معنی میں مدد کرنے والے کے معنی میں آتا ہے اسی سے مولا ہے تو اس معنی کی سر میں علی اللہ کے مددگار یعنی اللہ کے دین کا مددگار ہے پھر علی اللہ علیہ اللہ کے دین کا مددگار ہے یہ معنیٰ دے گا پھر ایک اضافہ دین کا لفظ مقدہ رہنے کیونکہ اللہ کی ذات تو بے نیاز بادشاہ لیکن اللہ نے اپنے بندوں سے مدد مانگا ان اللہ ویسب بنا کم وی اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں سابق قدم رکھوں گا تو یہاں علماء نے سب نے تفصیل حاصل میں یہ لکھا اللہ کے دین کے آبیاری کی مدد کرنا اللہ کے نبیوں کی مدد کرنا جس طرح علیہ السلام اسلام کی آبیاری کے رسول اللہ کے جتنی قربانی دی مدد فرمایا تو اسی حساب سے آپ کو ولی اللہ کا اللہ, اللہ کے دین کی مدد کرنے والا اللہ کے نبی کی مدد کرنے والا اللہ کے بندوں کی مدد کرنے والا ہاں جی اس معنی میں اور ولی کے معنی سرپرست اور مولا کے معنی میں ان شرمی وہ تو اللہ کے یہاں پر بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی سب پر سرپرست سکھا اللہ کو محتاج نہیں ہے اللہ خود پوری کائنات کے ہر شے کا امبیا کا الیہ کا جو تمام معلومات کے سرپرست حقیقی سرپرست تمام اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو علی اگر اس معنی میں لے لیں تو اس جو ہے یہاں پر پھر یہ بھی اللہ کے بندوں کے سرپرست سکھانے والا چونکہ قرآن میں اللہ نے علی کو فرمائے تو ولی ہے اللہ تمہارا والی ہے رسول تمہارا والی ہے اور وہ حسی تمہارا والی ہے جس نے حالت رقوع میں جو ہے ہاں جی زکوٰۃ دے دیا صدقہ دے دیا وہ تمہارا ولی ہے کہا؟ تو وہاں پر ولی کے مطلب کیا ہے اللہ نے بندوں کا ولی بندوں کے ولی اللہ نے قرار دے دیا تو اور بندوں کا سرپرست تو یہاں ولی لے اللہ, اللہ کے بندوں کا سرپرست یہ مراد ہوگا نہ کہ اللہ تعالی خود کسی سرپرستی کے محتاش اللہ بے نزباش ہے تو یہ معنیٰ بنے گا ہاں جی تو لہٰذا جو ہے نا علیہ السلام اللہ تعالی کا ولی ہے اللہ تعالی کے قریب ترین بندہ بھی ہے اللہ تعالی کے محب ہے محبوب بھی ہے اللہ کے دین کا سب سے زیادہ مدد کرنے والا میں سب سے زیادہ جان ثانی کرنے والا اللہ کے محبوب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں سب سے زیادہ جان ثانی کرنے والا ہنسی اس امت میں سے علیہ السلام سے علی سے آگے کے کوئی نہیں جو بھی ہے اس کے بعد کے پیچھے ہیں لہذا ہم کہتے ہیں علی اللہ اور یہ بھی آپ لوس اللہ علیہ اللی اللہ کے نی پر اس مبارک جملے پر کوئی بھی مسلمان نے اختلاف نہیں کر سکتے وہ نہیں کہتے تمام عثمان مانیں گے علی ولی اللہ کیونکہ علی اگر ولی اللہ نہیں ہوگا تو پھر کون سے صابر ولی اللہ بنے گا علی اللہ کا محبوب نہیں ہے دوست نہیں ہے محب نہیں ہے ہاں جی اللہ کے دین کا مددگار نہیں اللہ کے بدنوں کے ہاں جی سرپرستی کرنے والا نہیں ہے تو پھر کون ہوگا تو لہٰذا ہے اس بات پہ تمام مسلمان اتفاق رہتے ہیں علی جو ہے اللہ کے بنوں کا ہاں جی علی جو ہے ولی اللہ ہے. اس کو آزان کے حساب بنائے نہ جائے نہ جائے کلمے کے حساب بنائے جائے نہ جائے وہ ایک الگ موضوع ہے ہاں جی لیکن یہ کہ علی علی کو یہ فضلت حاصل ہے کہ امت مسلمہ کے اندر سے علی اللہ کے ولی ہونے پہ کھل کے اختلاف کرنے کے کسی بھی عالم دین کو جو جو نہ جورات ہوگی نہ حق رکھے گا کیونکہ اتنی جو ہے دلائل اور ثبوت موجود علی کا ولی اللہ عنہ میں کسی کے لئے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ولی کے بارے میں ولی کی تعریف جو ہے بسرے علمان یہ تو میں نے جو الغات کے حوالے سے آپ کو توجہ دے دیا اصطلاح میں ولی کس کہتے ہیں اس شرغ السنراج میں عصری لہٰذی نے بہن فرمایا ہے پیج نمبر دو سو اناسی پہ آپ فرماتے اصطلاح تصور میں اولی کہتے ہیں الولی ولا و صفاتی اولی اس حسی کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذات اور اس کے صفات پہ حسب معیوم کن جنہیں ایک انسان کے لیے ممکن ہے وہ معرفت رکھتا ہو اور اس اللہ کی معرفت کے بارے میں بھی عمالیہ سم کی اس تاریخ کو بھی سامنے رکھیں علی خود فرماتے لو کشف الغ ملزت تو یقینا اللہ اور میرے درمیان جو ہے معرفت کے باب میں جو پردے ہیں وہ سارے پردے ہٹ جائیں تو بھی مجھ علی کے جو ہے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا اس سے معلوم کیا ہوا آپ معرفت کے اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کے بارے میں معروفت کے اس مقام پر پہنچ گئے تھے اس سے آگے پھر انسان جا ہی نہیں سکتا ہے اس نے فرمایا جو ہے لو کش وغطہ مسجد تو یقین ہے، پس پسند اس جو سے یہاں علی کے ولی کی جو تعریف کیا کہ وہ حسین جو اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات کی معرفت رکھتا ہو جتنا ایک انسان کے لیے ممکن ہے آپ اس عبارت کا بھی کامل میں ساخر. یہ تو اعتقادات و معرفات کے بعد میں آگے ولم واضح اور ولی کی تعلیمی لکھا اور وہ حصی جو اللہ کی بندگی پہ مکمل کار ہے اللہ کی سو فیصد اطاعت کرنے والا ولمصنب و انل معاشر گناہوں سے مکمل طور پر پرہیز کرنے والا اجتناب کرنے والا دور رہنے والا الم اور انل انہ فلزاد و شہوات اور دنیاوی لازتوں اور شہرتوں میں منہمک اور غرق ہونے سے رخ رہنے والا خوب الزان کرامی یہ تمام عبادت اللہ کی مکمل بندگی کرنے والے میں بھی علی سے بڑھ کر کوئی آگے نہیں سمت میں غیر رسول اللہ صم کے اور ہر قسم کی گناہوں سے دور رہنے میں ہاں جی اور دنیاوی لازتوں میں غرق ہونے میں علی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی دور رہنے والے سمت میں سے کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے ہاں جی آپ دنیا جو ہے آپ کے سامنے ایک خوبصورت خاتون کی شکل میں ساز حاضر ہوا تو آپ نے کہا اللہ طلّہ کی اللہ طلّہ صلاح سے میں تم کو تین دفعہ طلاق دے چکا ہے اور غرض یہ غیر چاہو میرا غیر کو تم دھوکہ دے دو مجھ علی کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا علیہ السلام کی تغوا علیہ السلام کی دنیا سے بیراوتی ہاں علیہ السلام کے عبادت و بندگی پوری دنیا جانتے ہیں تمام مسلمان جانتے ہیں قرآن گواہی دیتے ہیں اور علیہ السلام جو ہے معصوم ہنسی ہے لہٰذا سے گناہ کا تو سوچ بھی نہیں سکتا ہاں جی اور آپ کے تنگوا جو ہے اس لیے آپ کو امام المۃقین لقام دین دیا پیارے نبی نے لہذا ولی کی یہ جو تعریف سرگ السن راج محسل کے اس کا میں سوچ, میں دیکھ رہا ہوں علی السلام سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر جو ہے اولیاء الہی میں سے ہاں جی کوئی اور اس امت میں سے نہیں ہو سکتا ہے علی ہی اس تاریخ کا سب سے کامل ترین مذاق ہے ولی کے بارے میں قرآن پاریو اس کے مقام اللہ, ان اللہ اللہ اللہ علیہ آگاہ عثمن اللہ کے جو ولی اللہ ہیں ان پر نہ خوف ہے نہ کوئی غم ہے یقیناََ علیہ سب سے بڑھ کر اس فضلت کا بھی کوئی مستحق ہیں نہیں اس کے علاوہ شیام اولیاء اللہ کی تاریم میں حضرت شاہمن البہن وصلی قاض نے فرمایا کہ اولیاء اللہ کی صحیح ہیں ان کے کیا مقام ہے آپ نے فرمایا تم پر رکھیں کہ انا ہاں جی یہ الہی اولیاء اللہ امبیا علیہ السلام کے وارث ہیں کیونکہ لََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََِّ اللم كيونكہ اوليٰٰىى جاننے والے اور دین پر عمل كرنے واليں وعلماء الربانيوں اور اوليٰىى علماء ربانی يعنى یعنی اللہ سے شدید ربض ركھتے ہيں اللہ كى بندوں كى شديد تربيت كرنے والى ہنستى ہيں بعن الحرمائے تنہاج رسول اللہ نے جو علماء والرسۃ الامبيں علماء جو امبيا كے وارثيں اس سے مراد وہ کامل تل كلكمل یہ جو کامل حاصل ہے پھر امت محمد صلی اللہ وسلم عبل فرمائے تین لاکھ سے اولیاء الہی ہیں اور یہ عالم ان سے لمحے کلو خالی نے پھر شاخ اس اول اولیاء کے مزاح میں مزاح جب پیش کریں فرماتے اولم علینآخرمعدین اخرم کا فوجہ اور یہ اولاد نہ ہوتے تو گناہ گار لوگ تب حلاف ہو جاتے پھر فرمائے آدم ام علین ہم المحدین اور اس سلسلے اولیاء میں سے سب سے پہلا ہستی علیہ السلام ہے اور آخری ہستی جو سلسلہ اولیاء میں آدم اعظم مہدی علیہ السلام ہے تو اس کے بعد میں بھی شاذ اور اولیاء جو انبیاء کا وارث ہے اولیاء جو ہے ربانین ہے عاملین علم ہے اور ان کی برکات سے لوگ جو ہے لوگوں کو اللہ نے امن دیا ہوا ہے جن میں سے اول جو ہے علیہ آخر مادی تو اس اس تعریف میں بھی شاخر نے بھی جو ہے مولا علیہ السلام کو تمام اولیاء کا سردار قرار دیا ہے اور نرباشیا گدہ ہے کہ علیہ السلام آدم الاولیاء ہے سید دلاول ہے سند دلا ہے تمام اولیاء کا سردار ہے تمام اولیاء کا جو تکیہ گاہ ہے تو آجان گامی اس لحاظ سے علیہ السلام کا مقام و بہت عظیم ہے اس لیے ہم جو ہے اس مبارک کلمے کو ہماری اس مقدس کلمے کے اندر ہیں کہ علی اللہ ہاں جی لا اللہ محمد رسول اللہ علیہ اللہ چونکہ علیہ السلام جو ہے ہر زاویہ سے علم میں مرحد میں ایمان میں مصور میں توقل میں جتنے بھی اخلاقی اقدار ہیں ایمانیات ہیں علم ہے معرفت ان تمام چیزوں میں امت محمد صلی السلام رسول اللہ کے بعد ہاں جی آپ اس مقام بلند مقام پر پہنچا ہاں جی جو رسول اللہ کی بات آپ سے بڑھ کر کسی بھی دعوے سے آپ سے افضل کوئی ثابیر نہیں ہے لہذا آپ یا ولی اللہ کا سب سے کامل ترین مسجد مرزا علی علیہ السلام ہونے میں کسی مسلمان کو ہمارے تو بات ہی نہیں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور تمام مسلمان علیہ السلام کو ولی اللہ کہتے ہیں لیکن اس حقیقت کو ہم آزان میں بھی کلمے میں بھی ظاہر کرتے ہیں باقی لوگ جو ہے صرف زبانی حد تک بولتے ہیں اماں اپنے عبادتوں میں اس کو حصہ نہ ہی آئے تو میری دعا اللہ تعالیٰ میں ان عظیم ہے چونکہ صحیح معرفت کے ساتھ ان سے عقیدت محبت رہنے کے اور ان سے اپنے محبت کا اظہار ہمیشہ ہاں جی کرتے رہنے کے مختلف طرقوں سے دعا ان کے ذریعے سے ہاں جی اور اذان کے ذریعے سے کلمہ طیب کے سر میں, میں اظہار کرتے رہنے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام عسمانوں کو توفی عطا